باپ ستاون خواتر کی شناخت اور اس کی تفصیل و تمیز ہمارے پیر و مرشد شیخ اب النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے باسناد شیوخ حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابنائے آدم پر شیطان اور فرشتے دونوں اثر انداز ہوتے ہیں شیطان اس کے اندر برائی ڈالتا ہے اور حق کی تقزیب کراتا ہے اور فرشتہ بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق کراتا ہے بس اگر انسان کو بھلائی ملے تو وہ سمجھ لے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور اگر شیطانی اثر اس پر اثر انداز ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور شیطان سے پناہ مانگے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی الشیطان یعدکم الفقر یا امرکم بال شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بدکاری کا حکم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان اچھے برے اثرات کو معلوم کرنے کی کوشش وہی کرتا ہے اور ان خطرات اور وسوسوں میں وہی تمیز کرتا ہے جو طالب صادق ہے اور اس کو اس معرفت کی ایسی ہی طلب ہو جیسے ایک پیاسا پانی کا طلبگار ہوتا ہے ایسا شخص ان خطرات اور وسوسوں اور فلاح و صلاح کو اچھی طرح جانتا ہے یہی سبب ہے کہ ان وسوسوں اور اندرونی اثرات کو وہی لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مقربین بارگاہ الہی اور ارباب یقین کے راستے پر گامزن ہوں اور وہ لوگ جو ابرار و نیکوکار حضرات کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس راستے پر چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر طلب بقدر ہمت بقدر ارادہ اور فیض حق کے اعتبار سے ہوتی ہے یہی وہ لوگ لیکن وہ لوگ جو آمت المومنین کے درجے پر ہیں یعنی عام مسلمان اس معرفت سے بہرمند نہیں ہو سکتے اور نہ ان میں اس کی تمیز کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے خواتر رسالت کا کام کرتے ہیں بعض تصورات و خواتر اللہ تعالی کی جانب سے ایسے بندے کی جانب پیغمبر بن کر آتے ہیں وہ من الخیر میں ہی اور رسول اللہ تعالیب جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے میرا قلب ایسا ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو یہ اللہ تعالی کے حضور میں معصیت ہوگی یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے قلوب کو استقامت حاصل ہے اور استقامت قلب بغیر تمانیت نفس کے حاصل نہیں ہوتی اور جب نفس مطمئن ہوتا ہے تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے لیکن نفس کی حرکت اور جنبش سے صفائے قلب میں, تقدر پیدا, ہوتا ہے اور جب قلب میں تقدر پیدا ہوتا ہے تو شیطان تما پیدا کر کے اس کے قریب آ جاتا ہے کیونکہ دل کی صفا صرف ذکر الہی اور اس کی حفاظت سے باقی رہتی ہے اور ذکر الہی ایسا نور ہے جس سے شیطان اس طرح ڈرتا ہے جیسے کوئی آگ سے ڈرتا ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل سے لپٹا ہوا ہے مگر جب انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو پیٹ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے طول و جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے اور اس کو پھسلا کر خام خیالی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وم یا اشو ان ذکر حمین نقید الہو شیتون فہو لہو قرین جو ذکر الہی سے منہ پھیر لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے مزید ارشاد فرمایا تزک کرو فز مبصرون اگر پرہیزگاروں کو کوئی پھرنے والا شیطان چھو لے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کے باعث ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تقوا اصل ذکر ہے مذکورہ بالا ارشادات خداوندی سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ تقوا سے خالص ذکر کا وجود وابستہ ہے اور اسی طقوہ سے ذکر کا دروازہ وا ہوتا ہے بندہ متقی اپنے جوارے اور اعضاء کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اس کے بعد وہ فضول اور بیکار باتوں سے گریزاں ہوتا ہے اور یعنی باتوں سے بچتا ہے تب اس کے اقوال و افعال ضرورت کے تحت صادر ہوتے ہیں اس منزل پر پہنچ کر اس کا تقوی اس کے باطن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس کے باطن کو پاک کرتا ہے اور اس کو برائیوں اور فضول گوئی سے بالکل محفوظ کر دیتا ہے یہاں تک کہ نفسانی باتوں کا بھی اس سے صدور نہیں ہوتا شیخ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں بدترین گناہ نفسانی باتیں ہیں بس وہ نفس کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کو بھی گناہ سمجھتا ہے اس لیے ان سے بھی بچتا ہے اسی طرح تقوی اختیار کرنے کے بعد جب وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا قلب اس طرح روشن اور تاباں ہو جاتا ہے کہ جس طرح آسمان میں ستارے بلکہ خود اس کا قلب ذکر کے روشن ستاروں سے بحریاب ایک آسمان بن جاتا ہے وہ بصیر القلبی سمے ذکر جب یہ صورت حاصل واقع ہو جاتی ہے تو شیطان اس سے بہت دور ہو جاتا ہے ایسے بندے پر شیطانی داؤں اور دھوکے بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں لیکن نفسانی خیالات اس کے اندر ضرور باقی رہتے ہیں جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے اس کی صورت ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے عام بے ضرر خیالات اور نفسانی خیالات میں فرق کی تمیز کر کہ بعض خیالات اور خواتر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ظہور میں بتوسط عمل آ جائیں تو مزر نہیں ہوتے جیسے نفس کی روزمرہ کی ضروریات, ان ضروریات کا تعلق کبھی حقوق سے ہوتا ہے اور کبھی جائز حضوظ لذات سے انہیں آرائش کی چیزیں بس ان کی تمیز کرنا ضروری ہے اگر ان ضروریات کے لیے نفس کا تقاضا ہو تو پھر نفس ملزم ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایدین فیصق بے نب ان فتب ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو اس آیت کی شان نزول کا موجب ولید بن اقبا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کی جانب بھیجا کہ ان کے اسلام کے بارے میں معلوم کرے ولید نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کی اور ان پر کفر و معصیت کی الزامات لگائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے حال کے لیے ان کی طرف روانہ فرمایا جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس قبیلے سے مغرب اور عشاء کی اذان کی آواز سنی اور ایمان کی ایسے باتیں مشاہدہ کیں جن سے ولید بن اقبا کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تمبی فرمائی کہ خبروں کی اولا تحقیق کر لیا کرو حضرت سہل بن عبداللہ کا قول حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فاسق سے مراد کازب ہے اور قزب یعنی جھوٹ ایک نفسانی صفت ہے کہ یہی نفس چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر حقائق کے خلاف پیش کرتا ہے بس جب دل میں کوئی خیال گزرے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کی پوری پوری تحقیق کر لی جائے اور اس معاملے میں بندہ حق کا دل تصورات کو ایک خبر کی مانند سمجھتا ہے جس کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ان کی تحقیق کرے اور اجلت میں نفسانی خواہش کی تحریک پر اس سے کوئی لغزش نہ ہو جائے ایک بزرگ کا اس سلسلے میں یہ قول ہے کہ ادنا ترین ادب یہ ہے کہ تمام جہل و نادانی کے موقع پر توقف کرو اور ادب کا منتہا اور آخری درجہ یہی ہے کہ تم شبے کے وقت بھی توقف کرو شک و شبے کے موقع پر تقاضائے ادب شبہ اور شک کے موقع پر تقاضائے ادب یہ ہے کہ وہ محرک نفس اپنے خالے کو باری اور فاطر کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے حضور میں فقر و فاقہ کا اظہار کرے اپنی جہالت و نادانی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی معرفت اور اس کی امداد کا طالب ہو بندہ جب اس طرح اظہار نیاز مندی کرے گا تو اللہ تعالی اس کا فریاد رس اور معین و مددگار ہوگا اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا یہ خیال یعنی خاطر طلب حص کے لیے ہے یا طلب حق کے لیے بس اگر وہ حق کے لیے ہے تو اس کام کو کرنا چاہیے اور اگر حز نفس کے لیے تو اس کو چھوڑ دے یہ توقف اس وقت کرنا ہوگا جب بندہ حق کو اپنے ظاہری علم سے اس خاطر کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے اس لیے کہ باطنی علم کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب ظاہری علم سے اس کی حقیقت کی طرف راہ نہ مل سکے بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس ان کے اندر سوائے حق کے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی اگر ان کو حز نفس کا تصور بھی آ جائے تو وہ اس کو روحانی گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے وہ اسی طرح استغفار کرتے ہیں جس طرح گناہوں سے استغفار کی جاتی ہے بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ وہ ان تصورات سے اور حز نفس کے تصور سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح لطف اندوز ہونے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کو اس اجازت کا علم ہوتا ہے ان حضرات کو اپنے روحانی حال اور اس کی کمی بیشی کا علم ہوتا ہے اس لیے کہ ان کا علم حال محکم و استوار ہوتا ہے میں دوسرے لوگوں کو اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور ان کی تقلید کرنا مناسب ہے کہ یہ ایک امر خاص ہے جو بندہ خاص کے ساتھ مخصوص ہے تصورات ملکوتی اور حقانی کا ورود جب کسی بندہ حق کو یہ شان حاصل ہو جائے کہ وہ خواتر نفس یعنی نفسانی تصورات کو شیطانی اثرات سے آزاد ہو جانے والے مقام کی تمیز کر سکے یعنی جب بندہ حق میں یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خواتر نفس کے ان مقامات میں تمیز کر سکے جہاں شیطان کے پنجے اور اس کی گرفت سے رہائی مل جاتی ہے تو اس وقت اس کے دل پر تصورات حق اور ملکوتی کا کثرت سے ورود ہوتا ہے اور اس کے حق میں جو چار قسم کے تصورات تھے وہ صرف تین رہ جاتے ہیں یعنی حقانی ملکوتی اور نفسانی کا ورود ہوتا ہے اور شیطانی تصورات دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان واردات سہگانہ سے نفس کا مکان یعنی دائرہ نفس تنگ ہو جاتا ہے اس لیے شیطان کا دخل بہت مشکل ہو جاتا ہے شیطان کا دخول تو وسط نفس کے باعث ہوتا ہے اور نفس میں یہ وسعت خواہشات کی پیروی اور زمین پر قیام دوامی کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے وہ اطسا ان نفس بتبہ الا و اخلا ود اور جب کوئی بندہ حق اپنے نفس کے دائرے کو حق اور حز میں تمیز کر کے تنگ کر دے تو ورود شیطان اور گزرگاہ ابلیس اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مقام شیطانی منہدم ہو جاتا ہے اپنا نادر ہی وہاں شیطان کا گزر ہوتا ہے کہ یہ اس کی آزمائش کا موقع ہوتا ہے جب ان مرادین متعلقین سے جو مقام مقربین پر فائز ہیں کوئی ہستی ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ اس کا قلب قلب ذکر ذکر کے ستاروں کی تابانی سے مزین اور روشن آسمان بن جائے تو اس وقت اس کا قلب بھی سماوی شکل اختیار کر کے اس کے قلب ذکر کے ساتھ عالم بالا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس کا وجود باطنی طبقات سماوی میں چلا جاتا ہے اور یہ عروج جس قدر ہوتا ہے اسی قدر نفس مطمئنہ کو ہی حاصل ہوتا ہے اور اس کے خطرات دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا عروج باطنی تمام آسمانوں سے گزر جاتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری جسم اطہر اور قالب کے ساتھ معراج شریف میں یہ عروج پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری جسم اتھر اور قالب مقدس کے ساتھ تمام آسمانوں کی منزلوں کو طے فرمایا اور ان سب منزلوں سے گزر کر اور آگے تشریف لے گئے جب یہ روحانی عروج اور ارتقا تکمیل کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو اس وقت نفسانی تصورات منقطع ہو کر انوار قرب میں پنہا ہو جاتے ہیں اور نفس بھی بہت دور رہ جاتا ہے اور خواتر حق بھی منقطع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ واردات پیغام رساں ہوتی ہے اور پیغام دور کے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے اور اس کو منزل قرب میسر آ گئی ہے اسی لیے اس کو پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی یہ روحانی کیفیت عارضی ہوتی ہے جس روحانی حالت کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ عارضی ہوتی ہے دوامی نہیں ہوتی کچھ عرصے کے بعد اس کا حبوت یعنی تنزل شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ حق پھر مطالبات نفس اور واردات کی منزل پر لوٹ آتا ہے اور اس وقت واردات حق یعنی خواتر الحق اور واردات ملکوتی خواتر الملک بھی لوٹ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کے وجائے تنزل یہ واردات ملکوتی اور واردات حق وجود چاہتے ہیں تاکہ ان کا مورت بن سکے اور وہ کیفیت جو منزل قرب کے سلسلے میں ہم نے بیان کی ہے وہ حال فنا کی متقاضی ہے یعنی حالت فنا چاہتی ہے اس حالت میں کسی تصور اور خیال کی گنجائش باقی نہیں رہتی واردات حق ختم کیوں ہوئے واردات حق تو اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں پہنچ گیا تھا واردات اس لیے ہو گئے کہ یعنی نفس کی دوری تھی بلکہ ملکوتی واردات ہی اسی طرح پیچھے رہ گئے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام شب میراج میں حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا لن تنمل ترقت اگر میں ایک پورے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا شیخ محمد بن اطرمزی فرماتے ہیں کہ اگر قائل اور متکلم اپنے درجوں پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں تو ان کو حدیث نفس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جس طرح نبوت شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتی ہے اسی طرح بلا شبہ ایسے بزرگوں کا کہ اقوال و احکام بھی نفس کے اثر اور اس کے فتنوں سے محفوظ اور مصعون رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کو سکون قلب عطا کیا جاتا ہے جو ان کے اور ان کے نفس کے درمیان ایک حجاب بن جاتا ہے حضرت شیخ ابو محمد بن عبداللہ البصری رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد میں نے شہر بسرا میں سنا کہ خواتر یعنی واردات کی چار قسمیں ہیں پہلا واردات نفس دوسرا واردات حق تیسرا واردات ملکوتی اور چوتھا واردات شیطانی ان میں سے واردات نفس کا احساس تو اصل قلب سے ہوتا ہے یا سرزمین قلب سے یہ سب ہی من اردن قبا واردات حق کا احساس فوق قلب سے ہوتا ہے واردات ملکوتی کا احساس قلب کے پہلوے راز سے ہوتا ہے اور داتے اور واردات شیطانی کا قلب کے پہلوے چپ سے شیخ موصوف کے اس ارشاد کا مصداق وہ بندگانے حق ہیں جن کے نفوس زہد و تقوی کی آگ سے گداختہ ہو گئے ہیں اور ان کے ظواہر و بواتین درست ہو چکے ہیں اور وجود کی کھوٹ نکل چکی ہے ان کے قلوب آئینہ ہائے معقول بن گئے ہیں اور ان کے اندر شیطان کسی سم سے بھی داخل ہوں اس کو دیکھتے ہیں لیکن جب دل سیاہ ہو جائے اور پر زنگ چڑھ جائے یعنی آئینہ قلب زنگ آلود ہو جائے تو پھر وہ شیطان کے داخل ہونے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں گناہ سے دل پر سیاہ نکتہ بن جاتا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے اور جب وہ اس کو دور کر دے اور توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل پھر روشن اور صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ پھر گناہ کا اعادہ کرے تو وہ داغ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے تمام دل پر چھا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کل بلران اللہ قلوب ہم کانو جو کچھ کام وہ کرتے ہیں وہ ان کے دل پر مسلط ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ایک عارف بلّہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ان پر کشف ہوتا تھا کہ حدس یعنی بات انسان کے باطن میں موجود ہے اور اس کا خیال جو بات باطن میں موجود تھی اگر صفائے ذکر کے درمیان آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واردات قلب سے ہے واردات نفس سے نہیں چونکہ ان کا یہ ارشاد طریقت کے مسلمہ اصول کے خلاف تھا لہٰذا میں نے ان سے سوال کیا انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا کہ نفس اور قلب کے مابین ایک مستقل کشمکش جاری و ساری رہتی ہے اور ساتھ ہی باہمی الفت و معدد بھی تو نفس اپنی خواہش کے مطابق اپنے قول یا فعل سے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں تقدر پیدا کر دیتا ہے اس کی صفحہ جاتی رہتی ہے لیکن جب بندہ بندہ حق مطالبات نفس سے رجوع کرتا ہے ذکر الہی اور مناجات اور خدمت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت قلب نفس پر اطاب کرتا ہے اور اس کے اس قول و فیل کا جو اس کے, اس کے تقدر کا باعث ہوا تھا اس طرح ذکر کرتا ہے جیسے اس کو ملامت کر رہا ہو چونکہ تصور ہی اصل میں کسی خیال یا عمل کا نقطۂ آغاز ہے اس لیے بندۂ حق کا اصل کام یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو کیونکہ عمل کی نشو نما تصور ہی سے ہوتی ہے اس لیے حقیقت تصور کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ علم جس کا حاصل کرنا فرض ہے جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فرید مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم میں خواتر ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی سے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور جب خیال و تصور میں خرابی ہے تو عمل بھی خراب ہوگا لیکن میری نظر میں بزرگ موصوف کا یہ خیال قابل توجہ اور لائق پذیرائی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مذکورہ بالا سے علم کی طلب ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اس ارشاد میں عمومیت ہے خصوصیت نہیں ہے ظاہر ہے ہر مسلمان اس قدر فطانت اور ذہانت نہیں رکھتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا علم کی باریکیوں کو سمجھ سکے اس طرح اس کا اطلاق خواص پر ہوگا اور یہ درست نہیں کہ حدیث شریف میں ہر مسلمان پر طلب کو فرض کیا گیا ہے پس ایک طالب حق کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خواتر اور تصورات تخم نباتات کی طرح ہیں اور ان میں سے کچھ تخم ہائے سعادت ہیں کچھ تخم ہائے شقاوت اشتہائے خواتر کے اسباب اشتہائے خواتر کے صرف چار اسباب ہیں پہلا سنفیل یقین یا اخلاق و صفات سے کم آگاہی دوسرا خواہشات کی پیروی تقوی کے اصول کو توڑ کر تیسرا دنیاوی جاہو جلال کی محبت اور چوتھا لوگوں میں قدر و منزلت اور رفت و سربلندی کی آرزو جو بندہ حق ان چار باتوں سے محفوظ ہے وہ ملکوتی اور شیطانی تصورات میں تمیز کر سکتا ہے اور جو شخص ان میں مبتلا ہے وہ نہ ان کو جان سکتا ہے اور نہ ان کی تلاش کر سکتا ہے بعض حضرات پر ان چار وجوہ اشتہا میں سے بعض وجوہ موجود ہونے کے باوجود بعض خواتر کا انکشاف ہوا ہے لیکن کل خواتر منکشف نہیں ہوئے اس کا سبب یہی ہے کہ بعض وجوہ ان میں موجود ہیں اور بعض خواتر کا انکشاف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ بعض وجوہ ان میں موجود نہیں وہ شخص جو ان خواتر کو سب سے زیادہ معلوم کر سکے وہی سب سے زیادہ شناس ہو سکتا ہے کہ نفس شناسی بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے اور یہ کمال اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب زہد و تقوا پر پوری دسترس ہو مشائق ازام اس عمر پر متفق ہیں کہ جس شخص کا کھانا پینا اور جس کی روزی حرام کی ہو وہ الہام اور وسوسہ یعنی خواتر میں تمیز نہیں کر سکتا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی روزی معلوم اور مقرر ہے وہ الہام اور وسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتا لیکن میری نظر میں یہ بات علل اطلاق درست نہیں ہے مشروط طور پر درست ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلوم اور مقررہ روزی حق تعالی سے مقصوم ہوتی ہے اور اس کی اجازت بندے کو اسے حاصل کرنے اور کھانے سے قبل ہی مل جاتی ہے ایسی روزی تمیز تمیز خواتر کے لیے حجاب نہیں بنتی ہے ہاں اس شخص کی روزی حجاب بن جاتی ہے جب اس نے دیدہ دانستہ ایسی روزی حاصل کی ہے کیونکہ اس کے حصول میں اس کی خواہش اور رغبت کا دخل ہے لیکن جو صورت ہم نے بیان کی ہے اس میں چونکہ انسان کے ذاتی ارادے اور اختیار کا دخل نہیں ہے اس لئے وہ روزی ہجاب نہیں بن سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فتوح اس کو میسر ہوئی ہے واردات اور وساوس ہوا جس نفس اور شیطانی وسوسوں میں ہوائے نفس اور شیطانی وسوسوں میں یہ فرق ارباب بصیرت نے بیان کیا ہے کہ نفس تو اپنے خواہش اور مطالبے پر ڈٹا رہتا ہے جب تک اس کی وہ خواہش پوری نہ کر دی جائے اور وسوسہ ہائے شیطانی جب کسی انسان کو لغزش پر آمادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو نہ مانے تو شیطان ایک دوسرا وسوسہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصود کوئی مخصوص وسوسہ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود اصلی گمراہ کرنا ہے جس طرح بھی وہ ممکن ہو مشائق کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں دو خیالات یا جذبات یعنی خواتر پیدا ہوں تو ان میں سے کس کی پیروی کرے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ پہلے جذبے کی پیروی کی جائے کیونکہ جب تک وہ باقی رہے گا اس پر انسان غور و فکر کرتا رہے گا اور علم کی یہی شرط ہے کہ غور و فکر سے کام لیا جائے شیخ ابن عطا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ قوی تر ہے کہ پہلے جذبے سے اس کی قوت حاصل ہوتی ہے شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بن خفیف فرماتے ہیں کہ دونوں جذبات و تصورات برابر و یکساں ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق حق سے ہے اس لیے ایک دوسرے کو فوقیت دینے کی کیا مانے واردات و خواتر کا فرق بزرگان طریقت فرماتے ہیں کہ واردات خواتر یعنی تصورات سے زیادہ عام ہیں کیونکہ خواتر ایک طرح سے خطاب سے مطالبہ خطاب سے مطالبہ سے مخصوص ہیں یعنی خواتر میں مطالبہ ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے مگر واردات کبھی خطابات یا تصورات کی صورت میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ سرور کبھی غم و حزن اور کبھی قبض و بست کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اس لیے یہ زیادہ عام ہوئے بمقابلہ خواتر کے کہا جاتا ہے کہ توحید کے نور سے حقانی واردات کا استقبال کیا جاتا ہے اور معرفت کے نور سے ملکوتی واردات کا استقبال کیا جاتا ہے نور ایمان سے نفس کو روکا جاتا ہے اور نور اسلام سے دشمن کو شکست دی جاتی ہے یعنی اس کو رد کیا جاتا ہے بائیں ہما جو شخص زہد کے حقائق کو معلوم نہیں کر سکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ واردات اور خواتر کو معلوم کرے تو اس کو چاہیے کہ اولاً وہ خاطر یعنی وارد کو میزان شریعت پر طولے پس بس اگر وہ وارد وارد یا خیال فرض ہے یعنی ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر حرام یا مکرو ہے تو اس کو ترک کر دے اگر دونوں جذبات علم شرع کے اعتبار سے مساوی ہوں تو ان میں سے پہلے اس جذبے پر عمل کرے جس میں خواہش نفسانی کی مخالفت زیادہ ہو کہ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کسی جذبے کے اندر کوئی نفسانی خواہش چھپی ہو اور نفس کا خاصہ اور اس کی شان ہے کہ وہ ادنا چیزوں کی جانب کجروی کے ساتھ زیادہ مائل ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کی شادمانی کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تحریک اور جنبش قلب کا نتیجہ ہے اور کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قلب خود بھی نفس کے ساتھ مل کر اور پرسکون رہ کر نفاق کا اظہار کرتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ بیس سال بیت گئے کہ میرا قلب نفس کے ساتھ ایک ساتھ کے لیے بھی پرسکون نہیں ہوا ہے بہرحال نفس کے ساتھ قلب کے پرسکون ہو جانے سے ایسے خواتر یعنی تصورات پیدا ہوتے ہیں جو خواتر الحق سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن ارباب علم کے لیے نہیں بلکہ کم علم لوگوں کے لیے پس نفاق قلب سے پیدا ہونے والے خواتر کو علماء راسخون ہی پہچان سکتے ہیں اور دوسروں کے بس کا کام نہیں ارباب قلوب اصحاب یقین اور بیدار دل حضرات پر اکثر اس قسم کی آفات نازل ہوتی ہیں اس کا باعث علم النفس اور علم قلب کے سلسلے میں ان کی کم آگاہی ہے اور ان علوم سے کم حقو واقف نہیں ہوتے النفسانی خواہش کا کچھ حصہ ابھی ان میں باقی ہے بس بندہ حق کو قطعی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک اس میں ہوا اور خواہش نفسانی کا اثر باقی ہے خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اسی نسبت اور اعتبار سے اشتباط خاطر کی کیفیت اس میں باقی رہے گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک قلیل العلم شخص خواتر کی شناخت اور تمیز میں غلطی کرتا ہے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا تا وقت یہ کہ شریعت کی طرف سے اس سے کوئی مطالبہ نہ کیا جائے لیکن ایسے خطا کاروں کے لیے معافی نہیں جن کو بذریعۂ کشف ان دقائق اور رموز سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور علم و آگہی رکھتے ہوئے انہوں نے اجلت سے کام لیا اور ان کے قدموں کو لفظ شوی نفس کی تحریک کے نتائج ہم باز علماء نے کہا کہ ملکوتی اور شیطانی اثرات روح اور نفس کی تحریک سے پیدا ہوتے ہیں جب نفس میں تحریک ہوتی ہے تو اس کے اندر سے اس کا جوہر ظلمت برآمد ہوتا ہے جو دل میں برے خیالات کی بنیاد ڈال دیتا ہے اس وقت شیطان اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس کی حرکت یا تو خواہش نفسانی ہوتی ہے جو ایک عارضی حز نفس کی صورت سے زیادہ اور کچھ نہیں یا اس کی تحریک کا باعث کوئی آرزو یا امید ہوتی ہے جو انسان کی طبی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے یا حرکت و سکون کا دعویٰ تحریک کا باعث ہوتا ہے اور یہ عقل کے لیے آفت ہے اور قلب کے لیے مصیبت ہے ان تینوں کیفیتوں کا محرک ان تینوں میں سے جس کا ہم نے ذکر کیا کوئی ایک ہوتا ہے یعنی بیکار خواہش حز نفس جہالت دعوی خودی بہرحال کوئی بھی محرک ہو اس کا دور کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ محرک یا تو فوری احکام کا مخالف ہوتا ہے یا کسی ممنوع شے کا موافق یعنی دونوں صورتوں میں اس کا دور کرنا ازبز ضروری ہے یا کسی مباح کام پر آمادہ کراتا ہے تو اگر اس مباہ اور جائز کام سے بھی پرہیز کیا جائے تو مجھ فضیلت ہے نفس کے برعکس جب روح میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو روح کے جوہر سے ایک جگمگاتا ہوا نور برآمد ہوتا ہے اور جب یہ نور قلب پر توفن ہوتا ہے تو اس سے قلب میں بلندی ہمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے یہ اثرات سہگانہ مرتب ہوتے ہیں یا تو کسی فرض کے بجا لانے کا حکم ملتا ہے یا کسی فضیلت کی طرف بلایا جاتا ہے یا کسی ایسے مباح امر کی طرف بلایا جاتا ہے جس میں اس کے لیے فلاح مضمر ہوتی ہے اس تمام گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ روح اور نفس کی تحریکی ملکوتی اور شیطانی, پیدا کرنے والی شیطانی اثرات پیدا کرنے والی ہے میرے نزدیک شیطانی اور ملکوتی اثرات ہی روح اور نفس کے محرک ہیں ملکوتی اثرات سے روح حرکت کرتی ہے اور روح کی اس جنبش سے بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت روح ملکوتی اثر کی برکت ہے اور اسی طرح شیطانی اثر سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے زوں ہمتی وجود میں آتی ہے اور یہ شیطانی اثر کی شومی ہے جب یہ دونوں قسم کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں تو دونوں قسم کی حرکتیں یعنی روحانی اور نفسانی ظہور میں آتی ہیں اور اس وقت عطا کرنے والے کریم اور آزمائش و حکمت والے کی عطا اور ابتلا یعنی آزمائش کا راز ظاہر ہو جاتا ہے کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں اثرات پے در پی رہتے ہیں اور ایک اثر دوسرے اثر کے ذریعے فنا ہو جاتا ہے جو شخص دانش مند اور بیدار دل ہے اس پر ان آثار کے مشاہدے سے خود بخود محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے حال کا نگراں رہ کر ان دونوں اثرات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے مذکورہ بالا چار خواتر کے علاوہ پانچویں خاطر یعنی پانچویں قسم کے تصورات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کو خاطر العقل کہتے ہیں جو مذکورہ خواتر اربعہ کی ایک درمیانی صورت ہے خاطر الاقل اس کیفیت کا نام ہے جو نفس کے اور دشمن نفس یعنی دشمن نفس یعنی شیطانی تصورات کے ساتھ باقی رہتی ہے اور اس کے ذریعے قوت تمیز اور ثبوت حجت بندے میں پیدا ہوتی ہے اور بندے میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ کسی شے میں عقل و ہوش کے ساتھ داخل ہو سکے یعنی عقل و ہوش سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ سکے کیونکہ اگر عقل جاتی رہے تو جزا و سزا کی صورت ہی باقی نہ رہے کبھی یہ قسم روحانی اور ملکوتی صفات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تاکہ جو کام کیا جائے جو فیل سرزد ہو وہ با اختیار سرزد ہو اس کے ذریعے ثواب حاصل کیا جا سکے ایک خاطر سادس بھی ہے بعض ارباب طریقت نے خاطر سادس کو بھی بیان کیا ہے اس کو خاطر یقین سے معصوم کیا ہے یعنی تصورات یقین جو ایمان کی روح اور ازدیاد علم کا موجب ہے اگر یہ کہا جائے تو کچھ بجا نہ ہوگا کہ خاطر سادس یعنی خاطر یقین سے بھی وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جو خاطر الحق سے حاصل ہوتا ہے اس ت... اسی طرح عقلی تصورات بھی کبھی ملکوتی صفات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور کبھی خاطر النفس کا اس لیے کہ تصورات عقلی یعنی خاطر العقل کوئی مستقل قسم نہیں ہے اس کا باعث یہ ہے کہ عقل ایک طبی صلاحیت ہے جس کے ذریعے علوم کا ادراک کیا جاتا ہے اس لیے کبھی اس کا ملکوتی جذبات سے کبھی روحانی جذبات سے اور کبھی شیطانی جذبات سے تعلق ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے اس اعتبار سے خواتر یعنی تصورات کی چار ہی قسمیں ہیں اور سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسموں کا ذکر فرمایا ہے پس یہی دو قسمیں یعنی شیطانی خواتر اور ملکوتی خواتر اصل بنیاد ہیں اور باقی دو قسمیں ان کی فرو ہیں یعنی واردات نفس اور واردات حق اور صورت ان فرو کی یہ ہے کہ جب ملکوتی تصورات روح میں تحریک پیدا کرتے ہیں تو اس وقت روح میں نیک ارادوں یعنی ہمت صالحہ کی تحریک ہوتی ہے اور وہ بارگاہ قربت خداوندی کی طرف احتزاز کرتے ہیں یعنی جنبش میں آتے ہیں اس دم اس پر واردات حق کا نظول ہوتا ہے فور من الحق جب یہ قربت متحقق ہو جاتی ہے تو اس دم فنا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اس مقام فنا میں اس پر واردات ربانی کا نظول ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں لہذا خواتر الحق یعنی واردات حق کی اصل تصور ملکوتی ہوتا ہے اسی طرح شیطانی ورود سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس حرکت شیطانی سے نفس اپنے اصل اور طبی مرکز میں پہنچ جاتا ہے اس وقت اس سے ان خواتر یعنی تصورات کا ظہور ہوتا ہے جو اس کی فطرت خواہش اور طبیعت کے مناسب ہوتے ہیں اس طرح خواتر نفس بھی شیطانی اثر کا نتیجہ ہوئے بس اس توضیح سے یہ ثابت ہوا کہ تصورات کی اصل بنیادی قسمیں تو دو ہی ملکوتی اور شیطانی تصورات اور انہی سے دو قسمیں پیدا ہوئی ہیں جن کو خواتر نفس اور خواتر حق کہا جاتا ہے اور عقل و یقین پانچویں اور چھٹی قسم کے خواتر بھی اس میں شامل ہیں